یا رحمت علال عالمی یا رحمت علمی الہام جامع ہے تیرا قرآن امام ہے تیرا ممبر تیرا عرش برین یا رحمت اللہ عالمی یا رحمت رحمت بدن سانسیںراغ علم و فن قرب اللہی تیرا گھر الفکرو فخری تیرا دھن خوشبو تیری جوئے کرم آنکھیں تیری باب حرم نور ازل تیری جبی یا رحمت العالمی یا رحمت اللہ تیری خاموشی بھی ازاں نیندیں بھی تیری رت جگے تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے خیر البشر رتبہ تیرا آواز حق خطبہ تیرا آفاق تیرے یا رحمت العالمی یا رحمت اللہ عالمی قبضہ تیری پرچھائی کا بینائی پر ادراک پر پیروں کی جمبش خاک پر اور آہٹے افلاک پر گردے سفر تاروں کھزو مرکب براقے تیز رو سائس جبریل امین یا رحمت اللہ یا رحمت اللہ تو آفتاب غار بھی تو پرچمے یلغار بھی عجز و وفا بھی پیار بھی شہزور بھی سالار بھی تیری ذرا و ہو زفر صدق و صفا تیری سپر تیغ و تبر صبر و یقین یا رحمت العالمی یا رحمت المی پھر گدڑیوں کو لال دے جا پتھروں میں ڈال دے پھر گدڑیوں کو لال دے جا پتھروں میں ڈال دے ہاوی ہوں مستقبل پہ ہم ماضی سہم کو حال دے دعوا ہے تیری چاہ کا اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں یا رحمت العالمی یا رحمت العالمی الہام جامع ہے تیرا قرآن امام ہے تیرا ممبر تیرا ارچے بری یا رحمت العالعالمی یا رحمت لالمی یار رحمت لالمی یار یار میں یار یار